والصلاة والسلام على عبادين الذين يستطعوا عما عبادة قوة لله السلام والعليم من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أرجان لعامل انتشاغ العظيم خذر من, من السحرين وقال تعالى إن للمسيطين مصادر وقال تعالى يا المعبتين آمنوا كتب عليكم السيانة وما كتب على الذين من قبله لعلكم كتبون وقال سبحانه وتعالى لن ينال الله لحمها ولا دماؤها ولا ينال التقوى منكم چلو اللہ علی دو سکیم پرانے حکیم کا مطالعہ کرتا ہے یہ کرے وہ کبھی بھی اس چیز سے واقع نہیں کہہ سکتا بے خبر نہیں کہہ جا. کہ پرانے حقیق میں سب سے زیادہ مطالبہ جو کیا گیا ہے وہ ٹکڑے کا ہے بلکہ ایک جگہ پرساد فرمایا کہ تمہاری روایتیں جو حقیق ہے وہ ٹکوا ہے اللہ جی خالہ کا تم بلرجی نے مقابلے تم یا اللہ تم کرتا ہوں یا بھو ابا کو اللہ جی خالہ کا تم بلرجی میں مقابلے تم ہر عبادت کا منشا تکواہ ہر قربانی کا منشا تکواہ ہے روزے ساتھ بولے سکتی کہ تمہیں تکواہ مل جائے تمہیں تکواہ حاصل ہو جائے جس کی تمہیں ضرورت ہے اور ہمارے یہاں جہاں تین کے دیگر معاملات میں پرورسی ہوئی ہے وہ مذہب ہوئی ہیں جلدی سے ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں دیگر زبانوں میں وہاں یہ قصبے کا معاملہ ہے اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے وہ اتنی ہی زیادہ عام ہو یہ اللہ کی سنگت جنہیں دیکھیے آکسیجن کی ضرورت ہے تو اللہ نے سزا کو آکسیجن سے بھر دیا اور جگہ جگہ اچھے کارخانے لگا دیے ہر پتہ آکسیجن بنانے کا ایک کارخانہ ہے پھر پانی اتنا عام ہے زندگی کے لیے بہت ضروری ہے آج آم اگر آپ کی جن کے سلنڈر اسی طرح بیچتے ہیں جس طرح جلانے والے گیس سے بیچتے ہیں تو غریب تو سارے مرد کون سری سے بھی سکتا تھا آکسیجن ہے یہی معاملہ ستوے کا ہے سپڑے کا تقاضہ تمام ہے ایمان سے گویا جو مومن ہے اس سے مستقبل ہونا چاہیے یہ عام تقاضہ ہے یا بنتا یا عیمار کترتا تو تقوی کا تقاضا عام ہے یہ ہر مومن کے لیے ضروری لیکن ہمارے یہاں میں نے ایک جگہ میرا رابطہ تو وہاں بھی میں, میں نے یہ بات کی کہ جہاں ہم یہ سمجھتے دنیاوی ضرورتوں میں کہ جب مجھے بال بنانے کی ضرورت پڑتی ہے تو میں کسی ہجام کے پاس چلا جاتا ہوں دس روپئے دیتا ہوں تو اپنی حجامت بنوا دیتا ہوں اپنے بال کٹوا لیتا ہوں اور مجھے خود ہجام بننے کی کیا دقت ہے کپڑے سلوانے کی ضرورت پڑتی ہے درجی کے پاس دیتا ہوں پچیس تیس روپئے دیتا ہوں کپڑے سلوا لیتا ہوں میں ضروری ہے کہ درجی بھی بنوں اسی طرح غریب جگہ موضی کا معاملہ ہے تو کا بات جب ضرورت پڑتی ہے کوئی نیکی ٹیکس کرنے کی تو رینٹ مستقبل سروس ہے موضوع کو بلا لیتے ہیں وہ پاس کر دیتے ہیں اللہ لگتا ہے پر ضروری ہے نہیں مستقبل بنتی تو سفر ہم نے یہ سمجھا کہ یہ مولوی کے جاب کی ایکسٹرا کوالیفکیشن ہے اسے مدتی ہونا چاہیے اس کی گاڑی پوری ہونی چاہیے چٹپٹ داری والا بھی کتنی سال سے جو ہے وہ اے سا جیسے چاہے مولوی کی گاڑی پوری ہے کہ کوئی نہیں یہ تنازع صرف مولوی سے ہے اس سے کوئی تنازع نہیں تو جب ہمیں متفل مل جاتا ہے کسی بھی ریلیجیس گیٹ ٹو گیدر کے لیے تو خود ہمیں مولوی بننے کی کیا ضرورت اگر یہ بات ہوتی تو اللہ کہتا یار یا ہوا اے مولوی ہو اے مولویو اے علماء بلّہ اللہ کا تقوہ ہے کیا میرا کہتا گیا کہ ایمان بار اس کا مطلب ہے اگر آپ کو تقرر کی ضرورت تھی تو ایمان ہی کوئی نہیں تقوا ہے کیا کفو ایمان کی حفاظت کا فول حفاظتی فول پروٹیکٹو شہر یا ڈیفینس سروس جس طرح انسان کے پینے کے لیے آکسیجن اور کھانا ضروری इसी तरह मोमिन के ईमान की जिंदगी के लिए मुतफी होना जरूरी है तकबे का होना जरूरी है ये ईमान का एंटीबॉडी सिस्टम इंसान जिसम के अंदर जब कोई भी बैक्टीरिया जाता है तो वायरस जाता है तो इंसान का अंदर जो अल्लाह एंटीबॉडी सिस्टम रखा है وہ ایک دم متحرک ہو جاتا ہے اس کے خلاف لڑتا ہے ڈھونڈتا ہے اسے مارتا ہے اسے اگر وہ سسٹم نہ ہو تو پھر آدمی کو کیا ہو ایڈ ہو جائے ایڈ اسی کا نام ہے وہ سسٹم مار جاتا اس کے بعد جو بھی بیماری پاس سے بھی بزرگ جائے تو اس کو جب بھی مار لیتی ہر بیماری لگ جاتی ہے جرکان ہے فلاں ہے فلاں ہے ذرا سی بھی لگ جائے مار سے جاتی نہیں ہے بلکہ ایڈز تو جس طرح میرے اینٹی باڈیز صرف مجھے ہی بیماری سے بچاتے میرے بچے کے کام نہیں آتے اس کا اپنا اینٹی باڈیز سسٹم ہوگا تو وہ صحت مند رہے گا کسی طرح میرا تکوا صرف میرے ایمان کی حفاظت کرتا ہے آپ کی نہیں کرتا اور آپ کا تتوہ آپ کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے میری نہیں کرتا تو یہ وہ سسٹم جو ایمان کی حفاظت کرتا ہے اور جس کے پاس ایمان ہوتا ہے وہ اس کو چیک کرتا ہے بھائی ہے نہیں ہے جسے چیک کرنے کی ہے یہ دقت ہوا میں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی سفر کر رہا ہو ہمارے یہاں تو اس کے پاس کوئی رقم ہی ہو تو وہ بہانے بہانے سے خارج کرنے کے بہانے سے کسی اور بہانے سے ہاتھ پھیر لیتا ہے جیکٹ کے اوپر سے وہ باہر موجود ہے یا تو کاٹ کے لے گیا ہے اب کھلا کھلا مارتا بھی نہیں تو جیب کترا اسی سے نہ چیک کر کے کہاں رکھنے میں اسی سے چیک کرتے انسانی نفسیات کے مطابق وہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے جاتا آپ کہاں پھیر رہا ہے انہیں پتا چل جاتا یہی مارے نظر حملہ کرتا ہے وہ تو جس کے پاس ہوتا نہیں سرکار وہ تانگے بتا رہے گا دونوں بازو پیچھے کر کے سو جائے سے کیا تو پتا میرے پاس ہے ہی کرتے جن کے پاس ایمان تھا وہ ہر جگہ سے چیک کرتے رہتے تھے ہے یا کوئی لوٹ کے دے گا یہ دکھا سکو چیک کو ایسی کرنا اب ہمارے پاس اس طرح کا ایمان کبھی ہوا ہی نہیں کہ محسوس ہو میں نے کہا کہ ہم نے تو یہ کمائی نہیں ہماری کمائی نہیں ہم اسی طرح مسلمان ہیں جس طرح ہندو ہندو ہے وہ اس لیے ہندو ہے کہ ہندو کے گھر میں پیدا ہوا ہے یہ جس لیے سکھ ہے کہ سکھ کے گھر میں پیدا ہوا اور میں اس لیے مسلمان ہوں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوں میرا کیا کمان یہ تو پیدا کرنے والے کا ایسا کے گھر میں پیدا کیا اگر مہاج اللہ کسی اور جگہ پیدا کر دیتا تو جتنا ہمارے پاس اسلام کا مطالعہ کرنے کا وہاں بھی بچے پالنے تھے مترا یہاں پہ نے پانچ سے بچے پالنے بڑی تلوار ماری ہے بس اب مجھے جنگل میں ایسا رشتوں نہ چیڑو نہ چیڑو ہم سے ہاں इसी तरह अब हम भी ऐसे तो यही काम करते हैं हमने मुताब होना हाथ क्या है बातल क्या तो, तो, तो, तो, तो तकवा ये कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है कोई हॉबी किस्म की चीज है अगर आपके पास वक्त है मूड बना हुआ तो करने लेते बहुत से लोग जाके मसल्स बनाते हैं बॉडी बिल्डिंग करते हैं कुछ क्रिकेट खेलते हैं कुछ हॉकी खेलते हैं کچھ کچھ نہیں کھیلتے کچھ بیڈمنٹن کھیلتے ہیں تو جس طرح کا موڈ بن گیا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو جسٹ ٹو گز ڈی ٹائم چلو کتنے بھی کوئی مشکل کر لیتے ہیں کسی کو داخلہ لے لیتے ہیں کوئی بیٹھک مار لیتے ہیں چوپٹس پنکھا پہ چلے جاتے ہیں وہاں جا کے یہ کوالیفکیشن بھی حاصل کر لیتے ایسے یا یہ لازمی جدھ ہے آپ کے یہ نہ ہو تو ایمان کو ہر بیماری لگ جاتی ہے اور زیادہ دیر تک وہ سروائو نہیں کرتا کیا ہے قرآن پڑھتے ہیں ہر دوسری آئے جب بچہ کلّا بن اللہ شلیور کے صاحب بچہ بن اللہ شلیو کے ساتھ بچہ کلّہ علی کبھی سوال پیدا نہیں یہ تکوا چیز سے جس کا بار بار مطالبہ کیا جائے تو تکوا وہ اینٹی باڈی سسٹم وہ کی نظام جو جہاں بھی ایمان کے اندر شارٹ سرکٹ ہوتا ہے وہ کر دیتا ہے اس کے سسٹم अब देखा जहाँ बिजली देते ये लोग है ब्रेकर होता हर्ष हो जाए बटन जाए कर देता है पता चल जाता है कोई देर इज समिंग लॉन्ग तकवास का नाम के दूध अंदर गया है पूछने का ख्याल नहीं रहा उस आदमी ऐसी दूध कमा चल जाएगा दे के क्या कर दी पूछा तुमने बताया नहीं दूत आया कहां कहा लंबा वाक्य लेकिन कहने का मतलब यह उन्हें फिक्र रहती थी ईमान की جو ہر میدان ایمان کی حفاظت کرتا ہے کوئی بیماری نہ لگتی میاں دری کے حقوق کا معاملہ ہے تو وہاں پر میرے بلکہ سورج اطلاع میں تو بار بار تتوے کو نہیں رنگ کا پیسہ ہے رنگ پڑ رہا ہے وہ میں ٹھیک ہو تو بار بار تکوے کے لیے کسی طرح ہنڈ پر جانے کے لیے فرمایا گیا وہ تجربہ دوپہر نفیداد سکوا باقی سامان کٹھا کر رہے ہو تکوا بھی ساتھ لے کے جانا بہترین ساتھ لے کر جانے والی چیز تکوا تو یہ وقار یقین جو ہے یہ ہے کسی چیز سے بچاؤ ایمان کی حفاظت کے نظام کو تکوا کہتے ہیں تاکہ یہ تمہیں حاصل ہو جائے آپ دل کی عبادات ہے پیش کے لیے ایک آدمی نماز کے اندر اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے تو اصل میں اس نماز سے اللہ کا بنتا کچھ نہیں ہے وہ صرف یہ دیکھنا میرے قانون کی پابندی کرتا ہے ایک شریعت میں کچھ چیزیں حرام ہوتی ہیں اگلی شریعت میں اسے حلال کرتی اب ان کا امتحان ہو رہا پہلے ان کا امتحان تو اصل چیز اس حفاظت سے متعلق جو قوانین ہیں ان کی حفاظت اور ان پر عمل تیرافنا ایک آدمی نماز میں اللہ کے احکامات مانتا ہے کے مسائل میں شریعت کو مانتا ہے تو اس کی عادت پکتا ہو جاتی ہے اللہ کے احکامات ماننے لیکن وہی باہر نکل کے نہیں مانتا سے باہر کے اللہ کے اقامات آپ کہتا کہ یہاں اللہ کسی چیز کا ڈسکس نہ کرے یہ میری ذاتی زندگی ہے اس کا حساب دیا ہے اس کے گھر میں جو گیا تھا تو اس کے قانون کی پابندی کر رہی ہے تو میں باہر ہوں اپنے گھر میں میرا قانون چلے گا اس کے گھر میں میں گیا تھا تو بڑا خیال رکھا ہے میں نے کہ دائیں چار کا موس تھا نہ لیکن نماز میں میری کہیں پوچھے لیکن وہاں پورے کا پورا جو ہے وہ سارے مذمت میں گر جائے آدمی تو بھی کوئی پرواہ اسی طرح حج کے اندر وہی عجیبوں کا ہی پابندی ہیں جم ہے تو ڈبا دو مرد کے آزان ہوئی ہے تو بہم ہی نکل جاؤ کپڑے اتارو چادریں پہن لو ٹینڈ کراؤ بھائی سے اللہ کا کیا مسئلہ حل ہو رہا ہے صرف تمہیں بہتر قانون کی پابندی کرتے ہو تمہارے اندر اللہ کی بات ماننے کی اللہ کے قوانین پر چلنے کی خوب پیدا ہو جائے خوب پختہ ہو جائے کوئی ہینڈل نہ رہے وہاں سے پلٹ کیا تو کیونکہ اس کے ساتھ اللہ کا کیا رکھ لو جب اللہ تمہارے بالوں سے ڈسکار کرتے ہو ڈھ کروا لیتے ہو اس کے کہنے سے کپڑوں کا دیکھو ہم تمہارے کپڑوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے وہاں سے کپڑوں کے بارے میں اس کا حق کو مانتے کیا ہوا ہے بلی تمہاری یز کا قانون کیوں مانتے تو یہ ساری تعداد اس لیے ہیں کہ ان کے متعلق جو قوانین ہیں تم مانو تو تمہارے اندر ماننے کی عادت خوب کافی ہے تمہیں ماننے کی خوب پیدا ہوئے تمہارے سب کے اندر یہ بات چلی جائے اگر خواب میں تم سے قانون کروایا جا رہا ہو تو تمہارے ذہن میں یہ خیال آئے خواب میں کہ یہ تو اللہ کا قانون ہے یہ جائز نہیں جس جس کسی کے اندر جیس لا لو پیدا ہوا قانون توڑنے سے ڈر تو جو چیز آپ کو روکتی یادیں تھے سب جب رات کو جب چل رہے نا سر دونوں سائڈ پہ جہاں سر کی حدود ختم ہوتی ہیں خطرے والے زون پہ وہ سب وہاں پہ ریڈ لائن ہوتی ہے یا انہوں نے وہ کی لگائی ہوتی ہے وہاں پہ کہ پتا چلے کہ یہ گرین لائن کے اندر اندر آپ نے رہنا ہے یہ ریڈ لائن کے اس طرح مندر بھی ہو سکتا ہے کھڈا بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو کرنا آپ کو اسے آگے پیچھے نہیں جانا بس اس ردو کے اندر رہنا آپ کو جو چیز اس ریڈ لائن سے اندر اندر رہنے پر مجبور کر رہی ہے وہ ڈرائیونگ کا سکتا اسی طرح اللہ نے بھی اپنے دین کے لیے بدول کیسٹ کر دیا یہ سٹریٹ وے ہے اس علاقے میں سفید اور یہ ریڈ لائن اس سے اس طرف ادھر ادھر نہیں اور یہ چیز پختہ ہو جائے کہ اللہ مجھے دے گا اللہ جانے گا ایک آدمی وہ نماز میں میں نے دیا تھا کہ اتنا خیال رکھتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے نماز اس کا وز ٹوٹ گیا ہے کسی کو پتہ نہیں چلا لیکن اسے یہ پتا کہ جس کا قانون ٹوٹا ہے اسے پتا چلے وہ آدمی نچنے کو تیر کے شرم کو ایک طرف رکھ کے باہر نکلتا اور وز کا کس راتے کس چیز نے مجبور کیا لیکن وہی آدمی جو یہاں اتنا مستقبل سمجھتا کہ یہاں کوئی تھرڈ امپائر قسم کی چیز کوئی ہے جو دیکھ رہی ہے چاہے کرے مسجد سے باہر ہے سمجھا وہ کیمرہ اس کے زون سے اس کے فوکس سے میں باہر نکل گیا اب وہ ٹھوٹ بھی رہتا ہے رجوت بھی رہتا ہے بد نظری بھی کرتا ہے کیا خیال بدلتے ٹوٹتے محلوم ہو گیا تھا اس کی کا پتا کیوں نہیں چلا وہ کیوں نہیں یہ چیز ہمارے لاشور میں بیٹھ گئی ہے کہ عبادات میں اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کی پابندی کرنی ذرا نہ کوئی موضوع سے ادھر ادھر ہو جائے تو ساری مزوں میں ہوتی رہے نہیںماغ کو کیا ہو گیا اور باہر سے بڑے بڑے تھکے لگ رہے ہیں ٹوٹ کھلایا جا رہا ہے آپ کو اللہ سے جنگ ہو رہی ہے رشوت کے بغیر کام تھوڑا حد میں بھی رشوت کے بغیر نہیں جا سکتے وہاں تو اتنا اطمینان ہے اتنا اطمینان ہے کہ جیسے فتح جا رہے ہیں وہاں یہ چیز کیوں نہیں نماز کی فکر ہے حج پر جاتا بار یا پیدل سفر کرتا مال بکھرے ہوئے گاؤں گھر کپڑے اس کے خطہ ہال تلاش کرتا ہے منتظر سے لپٹ کرتا ہے یار گئے گئے روزوں سے انداز کیسے گھر لگ گئے تو ماں پر مل رکھو حرام کرو حرام اس کے کپڑے پینا حرام کا ہے اللہ سے کیا کیا سینے سے اندر آپ کے اندر ہوتی ہے یہ الج ہو جائے باہر نکل جائے آپ کی دکان میں بھی چلی جائے آپ کے دکشن میں بھی چلی جائے آپ کی گاڑی میں بھی آپ کے ساتھ ہو آپ کے مدرسے میں بھی آپ کے ساتھ ہو یہ ہے محکوم اس کا پورواہ محکوم یہاں کہیں تم ہو وہاں اللہ کا سکوا تمہارے ساتھ وہ اما کو بھائی نما تم وہ صرف نماز میں تمہیں مطلب جب تم توڑ رہے ہوتے تب اس کی ہوتے۔ جب کپڑا ماپ رہے ہو کر کھینچ کھینچ کے پورا کرتے اس وقت بھی وہ تمہیں دیکھ رہا ہے لال میں پایا جاتا لال میں ماں تو کچھ دور اور بھی نوٹ کر لیتا گرام پنچا تو یہ تکوا سارے مومنوں سے سارے ایمان والوں سے سارے مسلمانوں سے مطلوب ہے صرف مولوی سے مطلوب نہیں ہے کہ مولوی آگے ہونا چاہیے باقی ہم جو کچھ کرتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ورنہ ایمان کو دو دن نہیں گزار سکتا اس سسٹم کے کوٹ کرنے کے بعد اگر جو نہیں ہے سکواہ تو آپ کے ایمان کا کوئی بھی ڈاکہ نہیں یہ روکنے آ سکے جس میں ہر چیز کے اندر ہر چیز کے اندر دو چیزیں رکھی ہیں اور انسان نے اسی پر عمل ایک چیز اس کو بڑھانے والی آرجی دیتی ہے آگے بڑھنے کی مساوت اس کے اندر اللہ نے قوت رکھی دوسری اس کی اس بڑھنے کی قوت کو روکنے کی ایک طاقت ساتھ رکھی کہیں یہ بڑھنا نقصان نہ دے جائے گاڑی ہے انجن ہے ایک ایکسیلیٹر لگا ہوا ہے جو اس کو بڑھاتا ہے دوڑاتا ہے لیکن سارے بریک بھی لگی ہوئی یا نہیں لگی کہ یہ بڑھانا کہیں کبر میں نہ لے جائے ہے نہیں والی چیز جہاز میں بھی ہوتی ہے اسی طرح زمین چاند سورج کے اندر بھی اللہ نے رکھی ہے مندر کے اندر بھی رکھی میں ہوں گا کا پل لال وہاں اللہ نے جبرن رکھی یہاں تمہارے حوالے کر مرغی کے بچے کو بھی پتا کہ میں نے اپنی پروٹیکشن کس طرح کرتی دانا دن کا چگنا ہے تو جن نے میری ماں کا دودھ گولی اور گائے کا بچہ اس سے ہی ماں کے تھانوں کی طرف دوڑتا ہے سی نے بتایا اسے کہ وہاں کھانے پوچھو گے تو دودھ نہیں ہے اور گروی کا بچہ ماں کا دودھ کیوں نہیں ڈھونڈتا کس نے اسے وہ سیول ڈیفینس کا کورس کروایا ہے کہ دور اور چین کا سایہ سارا بیٹر گھر کے ماں کے پڑھنے ڈھیے جا جاتا ہے خود جب دیا ہے پروار نے بتنی جنری ہم نے ہمارے حوالے کر دیا امراش مہمان تو کیا تمہارا دکھا تمہارے اپنے ہاتھ میں چاہ تو بچ جاؤ چاہ لگا دو کھلے لہٰ کر دعا ٹپا کیا کر تو یہ تمام مسلمانوں کی ضرورت ہے اتنی بڑی ضرورت ہے جتنا سانس لینا اور کھانا اور پینا یہ اتنی بڑی ضرورت لہٰذا اتنی ہی عام اس کے لیے کہ ایک آدھ دو آپ کالج ہے کہ بس وہیں آپ جائیں جامع تلمل طے کریں کوئی دس بیس سال کا وہ کورس کریں کہیں کسی بار میں جا کے بیٹھیں تو پھر وہاں سے پلٹ کے آئیں لیکن ہم نے ایک معیار رکھا ہوا تقریب یہ ہوتا ہے اب کیا کچھ میاں پر سوچتے ہیں تو ہمارے پنجابی سے طرح نکل جاتا ہے یا اللہ میں کئی مستقیم کے پاس اس کا اپنا ڈر کوئی نہیں ہونا چاہیے جو بریجی ہونی چاہیے پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہو بلکہ جتنا ننگا اپنا چاہیے یہ چھوٹتی ہے جو جتنا زیادہ ننگا ہوتا ہے چاہتے ہیں پہنچا ہو بھیا बाहर बिक्र हुए बल्कि कई लोग ज्यादा देता है खाना पीना कोई सहना उनका चुक लिया करे वो घास वगैरह खा लिया करे लेकिन ये कि बरियानिया और ये टिकेट वगैरह का उसके साथ कोई कमर नहीं वरना वो दुनियादार हो जाए बेरोजगारी का चुका है कपड़े पे सटे हुए हों चले तो से पता चले तो वो मुक्की साहब जा रहे हैं अब जब हम सोचते हैं कि कहीं मुझे ऐसा बनना पड़ जाएगा तोहफा तोहफा नहीं मिल जाएगा हम किसी ने सत्वे को सूर के दुरा एक दोस्त थे हमारे दर्द उन्होंने रखी हुई थी बड़ी की कवर तो एक साथी उन्हें अब तरह करते भाई गाड़ी को बड़ा कर रखा तो वो उनकी गाड़ी पर प्यार आप फेर कहते यार जब मेरा दिल तुम्हारी गाड़ी से आप फेर तो सभी साहब रहता हूँ मैं तो मुझे अपनी गाड़ी बढ़ाने की क्या जरूरत है تو ہمارا کر کسی کے تقرر پر ہاتھ پھیرتے تو ہم اپنا رنگا راجی کر لیتے خود مستقل ہونے کی چار ہوئے ہم جاتے ہیں وہ دین دس دن لم دین اور وہ جاتا گنبختی تھے وہ فلاح مکی تھے ہم دیہات دیتے ہیں وہاں سے جو کام ہوتا ہے وہاں سے کام کروا لیتے پی اور کھلا ہوا ہے اب ہم ہوتے حالانکہ ان کی حرمت کا ان کی عظمت کا ان کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں بھی ایک جیسا بنا دے اور کوشش کرو جیسا بنے ادمی کسی پائلٹ کو دیکھتا ہے اس کی عزت اس کے دل میں آتی ہے تو دل میں کیا ایڈ کرتا ہے میں اپنا سوتر پائلٹ بناؤں یہی تھا پائلٹ بچی ان کا گزارا کر لو جس چیز کی عظمت اس کے دل میں آتی ہے وہ چیز خود لینے کی کوشش کرتا ہے کابل نہ ہو تو پتھر کے ذریعے لے لیتا ہے ہاں دن کے معاملے میرا کسی کا دلا دعا کرو ان کو اچھا سمجھتے ہو تو دعا کرو اللہ ہمیں بھی اجازت کرائے ایسے سیرا کنڈا جینا نام کا آدھے ہی ना का रास्ता दिन का चेरा नाम जाता बना रस्ते पर चला लेकिन दिल में डरते भी है कहीं कबूल ना हो जाए इसलिए तो उनका रास्ता पता है ना मुसीबतों वाला है तंगीलों वाला है वाला है जान देनी पड़ती है भूम देना पड़ता हम जो है जाने वाले बदली लहाजा दिन में दुआ मांगता भी लेकिन दिन में यही होता लगा पूर्व कहीं کی وجہ یہ ہے کہ کپڑے کا ہم نے معیار وہ رکھا ہے جو بالکل غلط کوئی آدمی صاف ستھرے کپڑوں میں بلکہ تھری پیس سوٹ میں بھی کوئی ہو سکتا اور دیکھیں جن مرحلوں سے میں نے ان کو گزرتے دیکھا پتہ نہیں کوئی وہ جو پروفیشنل قسم کا گرس پتہ ہی میں گزر سکتا ہوں دھو جاتے ایسے ایسے مرحلوں سے نکلے ہیں وہ لوگ سروائ کیا ہو جسے بیماری لگی نہیں وہ بے دوبارہ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے جسے بیماری نہ لگی ہو کوئی پتا نہیں ہوتا کب بیماری لگ جائے اور یہ مر جائے لیکن جسے بیماری لگی ہو اور وہ صحت مند ہو گیا اور سروائو کر گیا ہو تو اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے ہمارے یہاں دیہات میں جو گولی جو کپڑی بیماری سے نکلی ہوئی اس زیادہ ہے بیماری دوبارہ نہیں کرتی ایک دفعہ لگ چکی جو آدمی رائیوں میں جا کے پلٹ کے مسلمان ہوا ہے دکاندار ہے چاہے وہ ڈاکٹر ہے چاہے وہ انجینئر ہے چاہے وہ کسی اور شعبے میں کام کرتا ہے اس کا ہمیں مکان ہو اور کی کمائی سے بنا ہوا ہو. لیکن ہم نے سب بنا لیے منتقی جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے اب وہ تصور اتنا ڈرامنا ہے کہ خود ہم اپنی جلد جلاتے رہتے کہیں کہ ہمیں یہ بیماری نہ لڑی ہے بلکہ بیٹے کو بھی لگے تو پہنچتے پاس بیٹھ کے آج کل تم بدلے بدلے نظر آ رہے ہو یہ کہہ دیجیے میرا یہاں نکالا پتھرے پر لڑے پڑے رہتے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیماری کوئی الٹریٹ طبقے میں نہیں ہے بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی اس سے مدست ہیں اور ان کا بھی تقوی کا تصور یہی کتاب ہوا چالیس منٹ کا اس کا بھی جوڑا نکالا سولہ کا دن منگا لیتے ہیں بڑے اچھے عہدے کا جو نکالا کہ کا لیکن گڑی گاٹوں بندی ہوئی کا تقاض بھائی تھا دینداری کا تقاضا تھا جیکٹ بھی نہ ہوتی ٹوپی کی پھٹی میں بھی ٹوپی ہوتی گلی نہ ہوتی تو بے قسار لے کر پہلے دیکھنا تھا مولوی کو کیا لگے گا متحدی کو رہے لگے یہ ہے مسجد یہ آپ نے پرانے ہوتی نے بیماری کا علاج بتایا ہے خیات دنیا ہر سات کا مر کیا ان سے پوچھو میرے بندوں پر کس نے زند حرام کی ہے تم اس کے باغی ہو چاہ کے بندے ہو تم تو میری پیدا کرتا ہم نے استعمال کرو میرے بندے جھٹے دکھا کھا میں نے تو یہ جنت قیدہ جی ایمان والوں کے لیے کی تھی تم تو تفہیلی چینوں کی طرح پل رہے ہو اور جب تک ایک بھی کرنا پڑھنے والا ہے اس کے مستفید ہو رہے ہو جس دن وہ بھی نہ رہا میں ساری بسار ہوں تھی ایمان حرام کس نے حرام کی جی اللہ اللہ کی آخر کرنے بندوں کو دی جینا من سے کون سین تو ہم نے پیدا ہی اپنے کونے والوں کے لیے کی ہے اور تم فائدہ اٹھا رہے ہر ساتھ اوریامت نے صرف ان کو ملے بھی تمہیں بیٹی یہاں تم فائدے اٹھا رہے یا بنی آدم آپ یا کل مسجد اے آدم کے بیٹو جب بھی مسجد میں جاؤ تو خوب بند کر کرا मक्के वाले कपड़े उतार लेते थे नंगा आदि करवाते थे वो कहते थे बाढ़ वालों के कपड़े साथ गुना कपड़े पहने पुल से कपड़े किराए पर ले के लोग पहनते तो प्रवास करते थे जो किराया अफोर्ड नहीं कर सकता था वो फिर उतार के नंगा प्रवास करता था और लात का वक्त उसके लिए नंगा प्रवास करने वालों के लिए महसूस हुआ हला बंद संभर के जाए वह बोले वक्त बाबू खाना भी वह अपना उनसे लेते भी बाहारे कपड़े भी बाप नहीं हजार की जीनत ये दोस्त सफर किसी वाला ध्यान मुस्किन नहीं बनना चाहिए कि हमें यह कुछ करना पड़ेगा फटे कपड़े पहनने पड़ेंगे अब आदमी के तबीर के अंदर है तो अच्छी ढोटेशन इंसानी اور ہوا یوک یہ تو کافی بنا تو کپڑے بھگے کرنے پڑے کوئی خاص ہے یہ کپڑی پڑے گی کوئی اسپیشل یونیفارم ہے جان جاتی ہے کہتا ہے بس مولوی یہ کر لے وہ کہہ سکے بس یہ سارا کچھ ہم نے کرنا ہو تو مولوی کا کیا منائے آپ نے دودھ رب کا एक काम के लिए आपका यहाँ रिटर ऐसा वहां आपको कोई परेड के बाद होता वहां। है वहां बोल आपका वो यहाँ में बाहर आप जी का त्यागत है अपनी त्यागत में आपको अल्लाह का जबूर पेश करता है बाहर निकलते आप क्या करते हैं अब आप क्यों भाई मोलवी आपसे गाड़ी चलाने का तो मौलू नहीं था वो तो यहाँ में फलेगा मौजूदा یہی معاملہ منصب سے پڑھا نماز پڑھانا ماغری کا کام ہے اپنی لیکن نماز کی حفاظت آپ کا تقویٰ کرے گا ورنہ یہاں سے نکلیں گے باہر تو ضائع ہو جائے گی وہ تازی نملہ کا لوا دیں حفاظت ماذری نہیں کرے گا حفاظت آپ نے کرتی ہے برائیوں کے ساتھ اینٹی باڈی سسٹم تقویٰ آپ کے اندر ہوگا تو نماز بچ جائے گی ورنہ باہر نکلیں گے تو وہ جو کچھ ہے وہ ہو جائے گا کے جائے گا وہ جو آپ کے اوپر ایک لر چڑی تھی اللہ کا حکم ماننے کی ایک نے پندرہ منٹ یہاں لگائے ہیں وہ باہر نکلیں گے تو جیسے وہ کو آڈیو کیسے دو دفعہ گزار کے آلے میں سے اسی طرح باہر نکلیں گے تو کہیں گاڑی میں بیٹھیں گے اتریں گے نکلیں گے خطوں کے بلکہ مزید پر بھی ہو تو تقوا اس کا تعلق آپ کے ساتھ ہے جس طرح آپ کے جینے کے لیے یہ ضروری ہے مولوی شام لے رہے اور آپ اپنا منہ نام بند کر کے بیٹھ جائے مولوی کے سامنے موضوع ہے مولوی سان لے, رہے, کے ساتھ لے رہے, کے بیتر دے رہے اپنے جینے کے لیے آپ اپنے جینے کے لیے خود سانس لیں گے کھانا پینے آدمی تو تخوا اللہ کے احکامات ماننے کی عادت تم میں پکتا ہو جائے تمہیں پتا چل جائے میں کائنات پر بندہ ہوں آنا نہیں ہوں میں کسی کا حکم کیوں ہوں کبھی بیٹھ کے آپ لکھیں یہ سوال اور ان کے جواب لکھیں تاکہ یہ بات آپ کو خود کیا میں کیوں نہ کھاؤں کیوں نہ پھر بنا کے سلامت کروں بھائی اللہ کہتا اللہ کہتا اللہ کہوں پیدا کرنے والا ہے اس نے تقلیق کیا میں اس کا حکم مان کی ہوں یہ جس زمین کے پاس پھر رہے ہو یہ اس کی جو آکسیجن استعمال کر رہے ہو یہ اس کا ہے جو پانی پی رہے ہو یہ سارا سسٹم اس کا کہاں سے اٹھاتا ہے اور کہاں وہ اڑتالیس ہزار فٹ کی بلندی پر لے جاتا ہے وہاں اس نے سردی رکھی ہوئی ہے وہاں اس نے فریج رکھا ہوا ہے وہ اس نے فریجر میں وہ اس کو جما کے رکھتا ہے پھر وہ گرمی لاتا ہے پھر وہ گرمی لاتا ہے تاکہ وہ پیے اور نیچلے علاقوں میں آئے نہر والوں کو نہروں سے ملے اور دوسرے علاقوں کو کیوں کرنے سے ملے اور صفائی کا بھی بطور سننے لگتا ہوں یہ پرانے دن کیا ہے انہیں چیزوں کی طرف تو وہ آپ کو متوجہ کرتا ہے ہدایت ہر انسان کی ضرورت ہے ہدایت عام ہے ہدایت کا فورس لینے کے لیے چندگا کر کے لندن جانے کی ضرورت نہیں جرمی کے کسی استعمال میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ اپنے گاؤں سے بھی سفر کرنے کی ضرورت نہیں اس کے ذرائع ہدایت لینے کے ذرائع آپ کو اپنے گاؤں اپنے گھر میں ملے گا پھر آپ کر سکے آپ کے اپنے اندر تیز کئی مشین کو بھی آپ اگر کوئی چیز آگے بیچھے کرنا چاہتے تو آپ کو دیر لگے آپ نے کمپیوٹر کے اندر پرانے ہنٹنگ کو فیڈ کیا آپ کو پندرہویں سے پارے سے گیارہویں پار یا پہلے پار آپ کے ہوئے دیر ہیں لیکن حافظ جا دو کہاں سے سلام لا کے کہاں سے لگا ایک سیکنڈ کا ہزارہ جانے لگا کتنی جلدی پروفیس ہو گئے گرو نانک مار نے کھولا زمین دیکھ دے دیکھ فلا دے دیکھ. افلا یا وإلى الظماعي كيفا وثأت وإلى الجبال كيفا وثأت وإلى الأرض كيفا وثأت أفرعيتم ما تم هون أأنتم تفتقونه ومحن خالفون أفرعيتم ما تحرطون أأنتم تذبعونه ومحن جارعون أفرعيتم الماء الذي تتربون أأنتم من ذلكمهم تذبني أم محن المزلون لو نشاء جعلناه لازن فلولا تشكرون هم جاتين سوى الخالق رابطة خدو في دناغ بساريك رفتانين پیاس لگی ہو شدید سامنے ہو اور آج یاد آ جائے تو یہ کھارا ہو جائے تو اللہ کے کر ساتھ پیچھے اور شکر کیوں نہیں کرتے یہ اس لیے کہ تم اس کی نیم سے استعمال کر رہے جو تمہیں مہینے کا آٹھ تو دیتا ہے اس کے تو سارے کا نعم مانتے چار بجے تمہیں جاتا ہے صبح آٹھ بجے شام کو پلٹ کے آتے ہو جس وقت وہ گاڑی پہ چلاتا ہے اس سے دس منٹ پہلے تم اس کا پر ہوئے ہوتے ہو چھٹی میں اس کے قوانین کی پابندی کرتے ہو صرف تم کیا دیتا ہے پندرہ سولہ وہ تو تم سے ہر کام اپنی مرضی کا کروا لے کر تمہیں آٹھ سو دیتا ہے اور جس کے تم سر سے پاؤں تک مقروض ہو اس کا پوشتی ہو وہ مجھ پر تمہارا آ رکھے کہیں کہیں یہ ہے اس سے وہ ایمان کمایا جاتا ہے اور وہ ایمان آگے بڑھاتا ہے تقوار وہ چیز ہے اب دیکھیں جو آدمی کئی کام کرتا ہے دس بیس سال تو اس کے اندر ایک سینس آف جسٹس پیدا ہو جاتا ہے اس فیلڈ سے متعلق جس میں وہ کام تھا جو کہیں لکھا ہوا ہوتا کسی زراعت میں نہیں آتا صرف یہ ہوتا جس میں ہمارے یہاں بیس سال کام کیا اگلے سمجھ جاتے کہ اتنا کام کیا تو اس کے اندر وہ ہت پیدا ہو کیونکہ ہوگی مدارس میں ان لوگوں کے اندر حدیث کی گرایت پیدا ہو جاتی ہے کسی آدمی کے مضامین آپ آٹھ دس سال پڑھتے رہے تو کوئی مجمون جیسے آپ کا کرتے جو اس کی تحریر نہیں ہوتی کسی کی تقریر آپ سنتے رہو تو آٹھ دس سال بعد آپ کا کرتے جو تقریر نہیں ہوتی یعنی یہ وہ سینس ہے جو لکھا ہوا کہیں نہیں ہوتا مدد کے اندر وہ بتا دیتا کہ یہ نشا ہوگا آپ کب نہیں ہے بھی ان کے پاس جاتا ہے کچھ سے وہ کام کرواتے رہتے راجا وہ بتا دیتے پراپرٹی کا کام کرنے والے جو آپ کو بتا دیں گے نقصان گا اس کی مارکیٹ پہلے آج کا ریٹ ہے اللہ کی کار داری کر کر, کر, کر, کر کر نماز میں ہر دو گھنٹے کے بعد نماز سافر ہیں اتنا اس کا حکم مانتے ہوئے اس کے بعد روزے آ اس اس کے بعد ذکاہ، اس کے بعد بعد یہ تمہیں ان عبادات میں اس لیے حکم منوائے جاتے ہیں کہ تمہیں حکم ماننے کی خوب پیدا ہو جائے تمہارے اندر اللہ کے کاباری پیدا ہو جائے کہ میں بھی اللہ کا قانون نہ اللہ نے فرمانا نہیں یہ لال اللہ لو تمہارو گلا بھی یہ لال تکوا میں اللہ کو قربانی کا نا گوشت بولتے ہیں نا خون اسے تو تمہاری طرح سے ٹکوا پہنچتا ہے کس نیت سے بھی ڈمبا زبا کر سکتے ہو یا اپنے جذبات بھی زبا کر سکتے ہو ڈمبا تو ان کا ایک سنگل ہے اصل کیا تھا اسماعیل تھا وہ باپ کی شکتی کی جو دبا ہونے کے لیے دیکھی تھی وہ بیٹے کی تازہ داری تھی اس نے اللہ کے حکم پر چھری چلوانا اپنی ضرور پر منظور کر لیا تھا اسماعیل کی طرح اپنی ضرور رکھ سکتے ہو اللہ کے حکم پر آ ابراہیم کی طرح رب کی حساس میں بیٹے کے گلے پر چھری رکھ سکتے ہو یہ ہے اصل وہ جذبہ جو اس قربانی کے پیچھے ہوتا ہے مظلوم وہ صرف ڈمبا زبا کر کے آ گیا فیصلہ اپنے جذبات پر وہاں بھی کوئی کنٹرول نہیں وہاں بھی وہ دیروں کاٹے چلتے رہتے بعض باغ کا جھگڑا وہ ون کے ساتھ جگہ کم ہے کا میار کم کام نہیں نے اتنا دیا تمہیں جگہ پانی دیار فلاح ہو گیا جھگڑے میں ہجب نہیں جاتے یہ سارے جذبات قربان کرو نام اس کا ہے قربانی وہ لیبورٹری میں آپ کو تھوڑی سی آکسیجن یا کوئی گیس بنوا دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقی ڈرم اب جا کے وہاں آگے بناؤ فیلڈ میں کالج میں تمہیں صرف ایک ایکسپریمنٹ کروایا جاتا ہے وہاں ڈرموں کے حساب سے گیسیں نہیں بنوائی جاتی عبد القبیر نام اس نے کہیں اوپر جا کے پڑھنا ہے اللہ تمہیں ایک ایکسپیریمنٹ کروا دیتا ہے وہاں پر اور ڈرموں کے حساب سے معاشرے میں جاؤ کدم <تصفح> قدم, قدم دو بھٹے پر دو گھنٹے بعد نماز پڑھی جس طرح نماز میں بلی میں اللہ کے احکامات کا خیال رکھتے ہو روزے میں اللہ کے احکمات کا خیال رکھتے ہو ٹوینٹی فور آورس تک چلتی رہتی ہے موضوع کا ٹوٹ ہونے گیا اب ٹور تو نہیں گیا اب ٹور تو نہیں گیا کتنی دقت ہے روزے کی کیوں پیاس آپ دھوپ برداشت کی ہے نا صرف آٹھ دس گھنٹے کی بڑی قدر ہے آپ کو اسے ہوتے جنہوں نے ایمان کمایا تھا نا اپنے ہاتھوں باپ کو کتر کا بازار کرا اسی طرح انہیں ایمان کی فکر ہوتی تھی کہیں چلا تو نہیں کیا نا پکا ہس چلا نہ پکا حس چلا نہ پکا ہن چلا وہی تمہیں یہ فکر لا جائے ایک روزہ تو یہ ہے صلی اللہ نے اپنی گلیب میں کمایا کہ مومن کے لیے دو کچھ روزہ دار موہم کے لیے ایک تو اس رفتاری کے اور ایک گزشتہ جو قیامت سے ایک روزہ وہ بھی ہے جو قیامت کے دے کا اسٹار ہونا ہے وہ کبھی کچھ ہے مولوی سے ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹ گیا شادیاں بہتری مسجد ہوتی ہیں دھوپ رکھے جو ہوتی ہیں وہاں تو لا کے پیار ہوگی کاروبار میں مولوی کو گھسنے بھی دینا ہاں جب وہ اسٹارٹنگ ہوگی چاہے وہ ویڈیو کیٹلسٹک کو کام ہی ہو بلانا ہے مولوی کو ختم قرآن کروانا ہے اور اس کے بعد موروزہ تیری صبح شروع ہوگا تو آیا کرانی کی بات ہوگا تو آیاتے کروانی کے اور باقی سارے بارہ گھنٹے جو ہے شیتانی کے ساتھ واقعہ آپ کو ہر جگہ اللہ کا قانون ٹوٹنے سے اتنا ہی ڈر لگے جتنا روزہ ٹوٹنے کے ساتھ بس یہ روزے کا مقصد ہے یہ آپ کے اندر آ گیا ہے تو زبا آلے کے مفتی ہے تم آپ کو دیوال جا دیجیے کو میں اللہ کم تاکہ اللہ کی حدیں ٹوٹ جانے کا ڈر تمہارے اندر کا گا ہو یہ فوراً پوچھا خون لیا فوراً پوچھا دانت ٹوٹا ہے فون نکلا ہے تو پوچھا کہ جی ٹوٹا تو نہیں میرا روزہ مانو صاحب یہ ہو گیا ہے میرا روزہ تو نہیں ٹوٹ گیا میں پوچھ پوچھ کر مولوی سے پوچھ پوچھ کر چلنے کی عادت پڑ گئی اب جب آدمی اتنا مجبور ہوگا کہ ہر بس مولوی سے پوچھنا ہے تو پہلے یار میں خود بھی مولوی کی ہونا پڑتا سارے مولوی کے نا یہ پروفیشنل مولوی کا جاب تو بعد میں نکلا ہے جس طرح فوٹ ایک بنا دیا گیا اور اس کا بھی تو دینوں دنیا الگ लेकिन दीन के अंदर अफ्रीमिटी है इतिहास श्रीलंका में भी चर्च का पादल को पार यहाँ और वही उसको करनेउथ अफ्रीका के अंदर भी चर्च का इंग्लैंड के अंदर भी उनका ही जो है वो होता है और वो प्रोटेस्टेंट है उनका जो चर्च है वो लोग भी अपना जहाँ कहीं भी करेंगे पाकिस्तान में भी जो चर्च पाकिस्तान का पा जो है بنتا ہے وہ وہی وہاں سے پسند جا رہی کرتے لیکن ہمارے یہاں یہ دین میں بھی لگ جاتی کوئی نہیں ہے ہر مسجد میں وہ ایک معیار پر مسئلہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین سے متعلق معلومات ہر مومن کا یہ فرض ہے کہ وہ خود باقی وہ جو حضور نے فرمایا نا کہیں حاصل کرنا ہر ہاں مومن مرد اور مومن عورت کا فریضہ ہے تو اس کے بعد بھی کرنا نہیں ہے یا ای ایم پی ایس اسپیشلسٹ بننا نہیں ہے جب ہر مومن مرد اور عورت کا فرض ہوگا تو پھر تو سب کو جس ترماؤ پر نہیں اچھا سب کو برو بھی حاصل کرنا ہوگا کہ ہمیں ایم اے بھی کرنا ہے ہمیں یہ بھی کرنا ہے اس سے براد روزمرہ مرہ کی زندگی سے متعلق اللہ کی حدود کا علم یہ ہر مومن مومی کو سیکھنا چاہیے لیکن ہم نے کہا کہ ہم دنیا میں لگے ہیں کون مصیبت ایک مولوی ہزار بارہ سو پرفا دیں گے وہ کتاب میں پڑھتا رہے ہمارا کام ہم اس سے پوچھ لیا لیکن وہ جگہ بھی آ جاتے جہاں مولوزیا اویلیبل نہیں ہوتا پھر تو اللہ کے احکامات پر چلنے کیا پتا ہو جائے اللہ کی حد ٹوٹنے کا ڈر پیدا ہو جائے جتنی تمہیں روزے کی فکر ہے اس روزے کی فکر ہے اتنی تمہیں اس روزے کی بھی فکر ہو جائے جو قیامت کے دن افسانہ اور ساری زندگی تمہیں رکھنا رکھ کے ہوگا اس کی بھی تمہیں فکر ہو جائے یہ فکر رمضان میں آپ کو ڈال گئی تو سمجھے کہ آپ کو وہ رکھوا آپ کا اینٹی باڈی سسٹم بحال ہو گیا نہیں اس کو کوئی پتا نہیں کون کمن ڈاکٹر ڈالمان کا یہ ذرا اس پر سبجیکٹ چلتا رہے گا ہر انداز میں کے متعلق ایک مسئلہ آیا کرتا ہے اور چونکہ ہم یہاں تو اس سے تو ہمیں لازمی پالا پڑھنا ہے یہاں کا ایک حقیقت ہے کتابی بات ہی ہمیں پالا پڑتا ہے فلان مسجد میں پڑھتے ہیں تو وہاں جو الگ الگ پڑھتے ہیں تو ہم ہمارا پیچھے ہو جاتا ہے یہی ہو جاتا ہے یہ میں نے ہر بار میں یہی کہتا ہوں کہ آپ کا بالکل ہو جاتا ہے یہ کتنی ڈوگری بات ہے کہ آپ یہ کہ چاروں امام بڑھا کے جو بات وہ کہتے ہیں وہ اسلام کی بات اور پھر آپ یہ کہہ کے ابھی اس سے پیچھے نہیں ہوتی مناسب ہے جو چیز آپ کے امام کے نزدیک جائے گا جو مسلح سے کہا اس وقت آپ کا نہ امام جو نکاح نہ امام شافل आपका इमाम क्या कर पीछे इस इमाम दे बड़ा उच्छा करते हैं आप करतेमान ये किसकी हो ये है वापसी हो जाती चार फल आपने दे दिए बीस प्राथी आपने दे दी आप तीन रिसल देते हैं डर लगता जहां जहाँ बोल नहीं वहां डर और वैसे भी वो जो तीसरी रशक है वो अला इंडिपेंडेंट रशक है وہ دو نفروں کے بعد سلام نہیں کرتے، سلام کرے تو تیسری رقد سلام کرنے کے سلام پھیرتے بات نہیں کرتے ہو اگر کوئی ایسی حرکت چاہے جس سے نماز پوچھ جاتی ہے تو وہ تیسری رقدی نہیں ہوتی انہیں بھی حکمر یہ ہے کہ سلام پھیر کے فوراً وہ تیسری رقطنی اور سلام پھیرنے سے نماز پھوٹنی بھی جاتی ہے آپ جو سہدا صاحب کرتے تو سلام پھیلتے کرتے نہیں سر بزرگ نے سلام گھیرے بغیر بھی چکر ساتھ دیا سلام گھیر کے بھی کیا بھی آپ نے بغیر بچے کے سلام گھیرے بغیر بھی اس کے پڑھے اور سلام گھیر کے بھی پڑے اور اس کی سب سے بڑی دلیل آپ نے ساتھ یہ ہے کہ تیسری رکعت میں تلاش کیوں کرے گا باقی ساری نماز میں خاص مغرب کے ہوتے ہیں तीसरी रकत में मौलि क्यों नहीं उठते उसकी आवाज में त्रास वो रकत बाद वाली दो रकटें या एक रकत छतों की पहली दो रकतों के ताबे होती हैं तीसरी रकत में क्या बाद वाली दो में कुछ भी ना आप पढ़े इंतजाम करने तो क्यों पढ़ते हैं वो इंडिपेंडेंट रखा आप क्या रखार दो रखटों के ताबे नहीं इसलिए ना से पड़ी जाती है उसमें क्लास ملند آباد کبھی اور کیا ہے تو نماز ہو جاتی ہے اس میں کوئی شک شب و شما کرنے کی بات نہیں پھر پچھلے سے پچھلے رمضان میں ہماری وزیر وقف صاحب سے ملاقات ہوئی تمام طریقوں کی تو ہم پاکستانیوں کو اسپیکٹلی ہماری بات کہیں گے کہ دیکھو امام ابو حیفہ رحمہ اللہ کے مدرسے میں گئے ہیں امام صاحب رحمت اللہ تو ان کی قبر کے پاس مدرسے کے پاس ان کی قبر ہے تو انہوں نے نماز پڑھی تو فنوٹ نہیں پڑھی میں نے صدر بھی نماز بھی ان کے ساتھ میں کہا کہ آپ نے اپنی تحقیق سے رجوع کر لیا میں ان کا مہمان تھا تو میں نے ان کی تحقیق کا اظہار کیا ہے ان کی تحقیق کا خیال کیا ہے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ پڑھنی ضروری وہ بھی سنت ہے چالیس دن کو اکل میں پڑھی ہوئی تو میں نے ان کے احترام میں ان یہاں نماز پڑھتے ان کی تحقیق کو کھوپ لیتی ان کا کتنا خیال کیا مہمانی کا تم لوگ بارے مہمان وہاں ہو اور تمہیں ذرا بھی اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے مختلف کے بارے میں سب سے سوچتے ہو تم نکلتے ہو مساجد سے اور اگر یہ قانون بیان ہو جائے ہوتا سوچتا تو تم تین نہیں چیئر سے پڑھ کے سو گے وہاں سے ضروری ہے جگہ تو آپ جہاں ہیں جہاں پہ وہاں نبے فیصد مساجد میں یہ ہوتا ہے اور اس سے نماز ہو جاتی ہے बल्कि उस उनकी तो अपना एक मजा है कोई लोग स्पेशल जाते हैं उसको हिस्सा लेने के लिए तो भीतर हो जाते हैं ये बात आप जिसके साथ भी करें उसे बताएं कि तीन से उनके पीछे भीतर पड़े सभी मत तोड़े मस्जिद में अपना सफी मस्त फैलाएं ये चीज है ये غیر مسلم کا پکایا ہوا کھانا اگر وہ کھانا حلال ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ غیر مسلم صاف ہوتا ہے تو اس سے کوئی فرض نہیں کھایا جا سکتا ہے اگر کسی کا کو کھکمت ہے کھانا کھاتے کچھ مدد کیا ہے وہاں تو آپ وہ چائنیز چاول بڑے کھاتے ہیں پکایا کے تو اگر وہ پاک ہے پکنے والی چیز ہلا رہا ہے تو پکانے والے پکانے تو وہ آرام نہیں ہو جائے آپ کھا سکتے شہری کے بعد اگر آدمی پر غسل بلکہ شاہری اس شہری پہلے بھی ہو جائے تو کوئی حلت نہیں ٹائم نہیں ہے آپ آدمی شہری کھا کے تو پھر کر سکتا ہے کر سکتا ہے اور بعد میں ہو جائے تو بھی اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا روزہ نہیں